یا حبیب اللہ سلاۃ وسلام علی قیا نبی اللہ علی بکیا نور اللہ مولا مشکل کشا سید الاولیا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے اس کا پھل سیب سے بڑا انار سے چھوٹا ہے اور مکھن سے زیادہ نرم ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی ہیں تنے سونے کے ہیں اور پتے زبرجت کے ہیں اس درخت کا پھل کون کھائے گا جسے اللہ چاہے گا وہ کھائے گا اس درد کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکارے والا تبار حبیب پروردگار محبوب غفار صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑے گا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی وسحدی وبارک وسلم درود و سلام پڑھنے والا مسلمان کس قدر خوش نصیب کہ اللہ تعالی نے جنت میں اس کے لیے کس قدر انعام و اکرام تیار کر رکھیں اللہ اعلی حضرت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارکہ وسلم مدین چینل کے ناظرین اے عاشقان رسول ماہِ معراج شروع ہو چکا ہے الحمدللہ ماہ معراج کی آج پانچویں شب ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ستائیسویں شب ہمارے آقا حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی آپ نے آنن فانن مسجد الحرام سے مسجد اقسا کا سفر کیا جس کا ذکر قرآن پاک میں اور وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی اور پھر لا مقا تشریف لے گئے رب کا قرب حاصل کیا انتہائی قرب حاصل کیا اور اللہ تبارہ کا تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور سر کی آنکھوں سے اللہ تبارہ و تعالی کا دیدار کیا اس رات یعنی میں شب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن مولا مشکل کو شاکر اللہ تعالی ال الکریم کی بہن امنی رضی اللہ تعلیہ کے گھر آرام فرما رہے تھے آپ کے کاشان اقدس کی مبارک چھت شق ہوئی تمام فرشتوں کے آکا سید الملائکہ جبریل امی علی سلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امنی رضی اللہ تعالی کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر لٹا دیا کہاں حتیم میں جو نا کوس نما جو بنا ہوا ہے ہاف سرکل خانہ کعبہ کے ساتھ اس کو حتیم کہا جاتا ہے اور یہ دراصل خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی دور رسالت میں تو رقم کی کمی کی بنا پر اس کو تعمیر نہیں کیا گیا تھا اور اس وقت سے پھر یہ اسی طرح رہا بعد میں اسی کو باقی رہا گیا رکھا گیا تو یہاں آ کر ہمارے آقا علیہ سلاط اسلام نے شب مہراج آرام فرمایا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام حطیم میں حتیم کعبہ میں کرول کروٹ کے بل آرام فرما تھے اور ابھی نیند کا اثر باقی تھا جبریلے امی علی سلام حاضر ہوئے اور ہمارے آقا علیہ تو سلام کے سینے پاک کو چاک کیا کہاں سے کہاں تک سینے پاک کو ہسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور کلب اتحر کو باہر نکالا اور کلب اتحر کو ایمان سے حکمت سے بھرا ایک تشت ایک ٹرے سونے کی وہ لائی گئی اور کلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا گیا سئی بخاری سی بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے تین اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور قلب اتحر کو زمزم شریف سے غسل دے کر ایمان و حکمت سے بھر کر پھر دوبارہ سینہ پاک میں رکھ دیا گیا ہمارے آکاری سلاط و سلام شب میراج بہت سارے معجزات سے نوازے گئے ان میں آپ کا یہ بھی ایک معزہ ہے اس کو کہا جاتا ہے شک صدر کلب اطہر کا سینے سینے پاک سے باہر نکلنا اس کا شک ہونا اور اس میں ایمان و حکمت کا بھرا جانا الحمدللہ تو یہ بھی شب معراج کا واقعہ ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلب اطہر کو زمزم پاک سے غسل دیا گیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے کلب اطہر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا گیا غزالی زما حضرت علامہ سعید احمد کاظمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کاظمی میں لکھتے ہیں کہ آپ کے ذات پاک میں شیطان سے تعلق کی کوئی جگہ ہو سکتی تو وہ خون کا لوتھڑا تھا اس کو بھی قلبِ اطر سے باہر نکال دیا گیا تو اب آپ کی ذات مقدس میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہی جس سے شیطان کا کوئی تعلق ممکن رہتا اور سبحان اللہ جبلیل امی علیہ السلام نے یہ سننے دارمی کی روایت پیش کر رہا ہوں اس کا خلاصہ کلب اتحر باہر نکالا تو کیا کہا قلب مضبوط ہے اس میں دو کان ہیں جو سنتے ہیں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو تمام انبیاء سے آخر میں آنے والے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے والے ہیں آپ کے اخلاق اعلی ہیں زبان حق کے ترجمان سچی ہے اور نفس نفس سے مطمئنہ ہے مدنی شامل کے ناظرین اے آشکان رسول سونے کا تھال سونے کی ٹرے استعمال کی گئی اب کسی کے ذہن میں آئے کہ سونا تو شریعت متحرہ میں حرام ہے سونے کے برتن استعمال کرنا حرام ہے ہماری شریعت میں تو یہاں سونے کا تشت سونے کی ٹرے کیوں استعمال کی گئی تو لما نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول یہاں فرمائے یہ اکالی صلات تو سلام نے استعمال نہیں فرمایا اسے تو فرشتے لائے تھے اور فرشتوں نے اسے استعمال کیا تھا آپ کے قلب مبارک کو دھونے کے لیے اور یہ بھی لکھا کہ یہ واقعہ سونے کی حرمت سے پہلے کا ہے یعنی جب سونا حرام نہیں ہوا تھا یہ اس وقت کا واقعہ ہے کیونکہ سونے کی حرمت کا حکم مدینہ پاک میں آیا اور ابھی مدینہ پاک میں ہجرت نہیں ہوئی تھی اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ یہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کے لیے سونے کا تشت سونے کی ٹرے استعمال کی گئی اور سبحان اللہ اور بھی سنیے عشق بھری باتیں آشکانے رسول کیا کہتے ہیں اکالی سلاط و السلام کے قلب اطہر کے غسل کے لیے سونے کا تشت لایا گیا کہاں سے جنت سے جنتی برتروں میں سے لایا گیا اس کی کیا مناسبت ہے کہ اکالی سلاط وسلام نہ صرف خود جنتی ہیں بلکہ جنتیوں کے سردار ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جنت کا وجود ہی نہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کو جنتی بنانے والے ہیں تو سونے کے برتن کو ہمارے نبی سے یہ نسبت ہے کہ آپ جنتی ہیں بلکہ آپ جنت میں داخل کرنے والے ہیں اللہ کی عطا سے مالی کے جنت ہے تو جنت کا سونے کا برتن پیش کیا گیا اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ سونے کو آگ کھا نہیں سکتی سونا مٹی میں گلتا سڑتا نہیں ہے اور ہمارے آقا علیہ تو السلام کے مبارک جسم کو بھی آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی آپ کے جسم مبارک کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اعلی حضرت نے تو جھوم جھوم کر کہا تو زن चोप जाने वाले मेरे तश आलम से चोप जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले चमक तुझसे पाते ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے لیے سونے کا برتن جنت سے لایا گیا جس میں آپ کے قلبِ اطر کو رکھا گیا اس کی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا اور نبیوں کے قلوب بھی زنگ لگنے سے پاک ہیں سونا جواہرات میں وزنی اور میرے آقا علی سلا تو اسلام کا قلبِ مبارک سارے قلوب سے بھاری کیونکہ اس کلب مستعفی میں وہی کا بوجھ ہے سبحان اللہ سونا دنیاوی چیزوں میں عزیز ترین اور قرآن جو میرے اکالی صلات تو اسلام کے قلب اطحر پر نازل ہوا یہ کتاب عزیز ترین ہے اچھا واقع معاج سے قبل شک صدر ہوا اس کی حکمت کیا ہے سنیے اور ایمان تازہ کیجیے اعلی حضرت کے والد گنامی حضرت علامہ علامہ مفتی نقی علی خان انوار جمال مصطفیٰ ان کی کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں کہ دل میں انوار و تجلیات و علوم و معارف کی استعداد اور قابلیت پیدا ہو اور حوصلہ اس کا بقدر ان ترقیات و کمالیات کے کہ اس رات عنایت ہوئیں گی وسیع و فراخ ہو جائے یعنی اس رات جو آپ کے کلب اطحر پر انوار و تجلیات کی بارش ہونی ہے اور علوم و معارف جو آپ کو عطا ہونے ہیں اس کی استعداد کیپیسٹی پیدا کی گئی قابلیت پیدا کی گئی اس کا حوصلہ پیدا کیا گیا سبحان اللہ ہمارے آقا علیہ تو سلام کا یاد رکھیے کلب اتحر پہلے ہی ایمان و حکمت سے بھرپور تھا اس میں زیادتی کرنے کے لئے سینے پاک کو نورن علا نور کرنے کے لیے یہ جنتی سونا آیا اور زمزم سے آپ کے قلبے اطہر کو غسل دیا گیا اور شک صدر کی وجہ یہ بھی لکھی گئی کہ آپ بلند و بالا مقام پر ثابت رہنے کے لیے تیار ہو جائیں اور آپ کو اللہ تبارہ و تعالی کے دیدار کے لیے قوت حاصل ہو جائے سبحان اللہ زمزم شریف سے غسل دیا گیا اس میں کیا حکمت ہے سنیے ایمان تازہ کیجئے زمزم شریف یہ چاہے زمزم یعنی زمزم کا قوہ وہ قوہ ہے جسے جبریل امی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جاری کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سعیداتنہ حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اور اس مبارک کنویں کا پانی پی کر ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے تو آب زمزم دل کو قوت دیتا ہے گھبراہٹ سے اطمینان دیتا ہے تو میراج کی رات آپ کے قلب مبارک کو اس سے غسل دیا گیا تاکہ ملکوت کے دیکھنے پر آپ کو قوت حاصل ہو سبحان اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے آقا علیہ سلاط والسلام اسلام کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزاد حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد میں انبیاء کے آئے حضرت ابراہیم علیہ سلاط والسلام کے شہزاد حضرت اسحاق علیہ سلاط والسلام سے کئی انبیاء ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق سے افضل ہیں کیونکہ ان کی اولاد میں سارے نبیوں سے افضل ہمارے آقا ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اسی نسبت کی بنا پر بھی آپ کے قلب مبارک کو زمزم شریف سے غسل دیا گیا الا حضرت کے شہزادے حجرۃ الاسلام حامد رضا خان مہراج کے متعلق بڑے وہ عشق بڑے اشعار کہتے ہیں آئیے وہ پڑھتے سنتے ہیں سوبان سوبحان سوبحان اللہ سوبحان اللہ سبحان ہے اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عرش بری پر جل وافی گپ محبو بے خود سوب ایک بار ہوا دیدار جی سے سو بار کہا سوب اللہ سوب اللہ سوب اللہ سوبحان اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ ربد مضبوط کہاں میراج کی شب ہے راز نیا دو نور حجاب نور میں تے خود رب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سوبہ سوبہ نو سوبہ سوبہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پاک مراج کی شب اس کو چاک کیا گیا اس کے علاوہ شک صدر کتنی بار ہوا یہ بہت معلوماتی بات اگر یہ آپ کتاب پڑھ لیں نا سیرت مصطفیٰ سبحان اللہ اردو زبان میں سیرت کے متعلق اتنی آسان اور جامع کتاب شاید نہ ہو بہت آسان ہے اور جامع بھی بہت ہے شک صدر کتنی بار ہوا اکالی سلاط و اسلام کا بچپن اکالی سلاط اسلام کے معجزات اقالی سلاط و اسلام ازواج پاک آپ کی اولاد کرام وغیرہ بہت کچھ اس میں تفصیلی بیان ہے اس کو پڑھی تو شک صدر کا بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے برل پاراتی سورہ علم نشرہ میں ارشاد ہوتا ہے الم نشرا کا صدرک کیا ہم نے تمہارا سینا کشادہ نہ کیا مفتی احمد اور خان نعیمی رحمت اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں سینا کشادہ کرنے سے مراد سینہ چاک کرنا ہے سینہ کھولنا ہے یا وسیع فرمانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک تین یا چار بار چاک کر کے کل مبارک دھویا گیا اول حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی نہا کے ہاں اس میں حکمت کیا تھی کہ دل میں کھیل کود کی رغبت نہ ہو اور شروع جوانی میں بھی آپ کے قلب مبارک کو چاک کیا گیا اس کو وسیع کیا گیا سبحان اللہ اس میں کیا حکمت تھی کہ جوانی کی غفلت نہ آنے پائے اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا تاکہ بار نبوت کو دل برداشت کر سکے اور پھر یہ معراج کی رات تاکہ عالم ملکوت کا نظارہ اور دیدار الہی کا تحمل ہو سکے کیا شاہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دفعہ آپ کا سین پاک چاک کیا گیا آپ کی عمر, عمر مبارک پانچ یا چھ سال تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعلنہ کے ہاں تھے اور جب جوانی مبارکہ آپ کی شروع ہو رہی تھی اس وقت اس کے بعد اعلان نبوت پر اور اس کے بعد میں سے قبل اور ہمارے اکالی صلات و اسلام کی سین پاک کو نورن علا نور کر دیا گیا اور سرحان اللہ اللہ تعالی کی قدرت دیکھیے اور میرے آقا علی صلات سلاط اسلام کا موضاء دیکھیے کہ سینا مبارکہ کا کھول دیا گیا قلب اطہر کو باہر رکھا گیا مگر آپ سب کچھ یہ ملاحظہ فرماتے رہے سب کچھ آپ دیکھ رہے تھے اور حضرت علامہ امام محمد بن محمد کسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان تمام امور مثلا شک صدر دل کا باہر نکالنا وغیرہ یہ امور ایسے جو عادت کے خلاف ہیں انہیں ان کی حقیقت سے پھیرنے کے لیے ان کے در پہ ہونے کے بجائے انہیں تسلیم کرنا واجب ہے اب کوئی عقل کا مارا کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ کی قدرت سے کیا باہر ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے کچھ محال نہیں اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ آکاری سلاط سلام کی بلند ہمتی دیکھیے آپ کی شان و عظمت دیکھیے سبحان اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو زبہ کی صورت پیش آئی تھی زبانی کیا گیا چھری چلی رہی تھی مگر میرے علی سلا تو اسلام کا سینہ ابارکہ چاک کیا گا قلب مبارک کو باہر نکھالا گیا اور آپ اس وقت بھی اسے ملاحظہ کرتے رہے اور صبر و تحمل کے ساتھ یہ سب دیکھتے رہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب نبیوں سے بڑھ کر ہمت اور طاقت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معراج والے دولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے ان کی سچی غلامی عطا فرمائے ان کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بشرت اللہ صحت و زندگی کل براق کے بارے میں سنیں گے کہ شب مہراج میرے اکال صلاح السلام نے براغ پر سواری کی اس کا جسم کیسا تھا اس کا رنگ کیسا تھا اس کی رفتار کیسی تھی انشاءاللہ اللہ یہ کل پیش کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ ہند نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم